نور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ معجزات انبیاء میں آمدید کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں وقتاً فوقتاً انبیاء علی مسلاط السلام کے معجزات کا بیان ہوتا ہے اور اس ضمن میں حاصل ہونے والے مدنی پھول ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں مدنی چینل پر موجود تمام اسلامی بھائی سیدنا انس رضی اللہ تعالان عنہ کے اس فرمانے حفاظت نشان قید اللما بال کتاب با یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کے لیے اپنی ڈائری اور قلم لے کر ہمتن تنگوش تشریف رکھیے اور حزب ضرورت مدنی پھول اور دعائیں وغیرہ نوٹ فرما لیجئے حزب معمول اپنے سلسلے میں اس کا آغاز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود سلام کی فضیلت سن کے کرتے ہیں چنانچہ مجمع زبان میں ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ، صاحب معتر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے شفاعت نشان ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر معمور فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی اللہ تعالی نے طاقت عطا فرمائی ہے بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑتا ہے وہ مجھے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحان اللہ عز درود شریف پڑھنے والا کس قدر بخت ہے کہ اس کا نام بما ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ میں پیش کیا جاتا ہے یہاں پر یہ بھی بڑا پیارا مدنی پھول ایمان افروز ہے کہ قبر منور علا صاحب سلاۃ وسلام پر حاضر فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس فدر قوت سماعت دی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں سے ایک ہی وقت کے اندر درود و سلام پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے اور اسے علم غیب بھی دیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام جان لیتا ہے جب خادی میں دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکے مدینے کے تاجدار محبوب پروردیگار اجزاجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات اور علم غیب کی کیا شان ہوگی وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بزن اللہ ان کی مدد فرمائیں گے میں قرماں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا میں قربا اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ جب بھی پکارا یا رسول اللہ, صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج انشاء اللہ حضرت عیسا رس اللہ علا نبینا ولی سلاۃ السلام کے معجزات کا ذکر خیر کیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجوزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا جو خدائے رحمان عزوجل نے تین سورہ آل عمران کی آیت نمبر انچاس میں اس طرح بیان کیا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 مادر رات اندھے اور سپید داغ والے کو اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میچھے میچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس تقریر میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی سلاۃ السلام نے اپنے چار موجود کا اعلان فرمایا نمبر ایک مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا نمبر دو مادر ذات اندھے اور کوڑی کو شفا دینا نمبر تین مردوں کو زندہ کرنا اور نمبر چار جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھر میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا سلح الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولہ علیہ وصف وبارک وسلم آئیے اب ان موجودات کی کچھ تفسیر سنتے ہیں مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا یہ عیسا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجودہ عطا فرمایا تھا جب بنی اسرائیل نے عیسی علیہ السلاۃ السلام سے موجودہ طلب کیا کہ مٹی کے پرند بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ السلام نے مٹی کی چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علاء نبی والی سلاط والسلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے کیونکہ اس کے لیے آدمیوں کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمیوں کی طرح ہستا بھی ہے اور یہ بغیر پر کے اپنے بازو سے اڑتا بھی ہے اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچے بھی جنتا ہے اور اس کو ہیز بھی آتا ہے روایت میں ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمکا دے رہتے اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کے مر جاتے ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوتا تاکہ خدا पैदा کے پیدا کیے ہوئے اور بندائے خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق ہو جائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ صلاۃ السلام کو یہ موجوہ عطا فرمایا کہ آپ مٹی سے پرندے بناتے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قوت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی اس کا اظہار کرتے ہوئے آپ اس مٹی کے بنے ہوئے پرندے پہ پر پھونک مارتے اور آپ کی پھونک کی برکت سے وہ مٹی کے بے جان پرندے مجسمے وہ زندہ ہو جاتے ان میں حیات آ جاتی تو اسی طرح اگر کسی اللہ والے سے دم کرایا اور اس نے کچھ کلام پاک پڑھ کے دم کیا اور اس دم کی برکت سے اس پھونک کی برکت سے کسی بیمار کو شفا مل گئی یا کوئی مریض ٹھیک ہو گیا تو یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں کہ اللہ والوں کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی انہیں یہ قدرت عطا فرماتا ہے حضرت حیثیٰ علیہ السلاۃ السلام کا دوسرا مجزہ کہ آپ ذات اندھوں یعنی پیدائشی اندھوں کو اخیارا کر دیتے اور کوڑ والوں کو آپ ہاتھ پھیرتے تو ان کو شفا مل جاتی سبحان اللہ روایت میں ہے کہ ایک دن میں پچاس اندھوں اور کوڑیوں کو عیسا علیہ سلاد اسلام کی دعا سے اس شرط پر شفا ملی کہ وہ ایمان لے آئیں گے سہانند یہاں پر عیسا علیہ سلاط اسلام کے اس مجزے میں ایک مدنی پھول یہ بھی مل رہا ہے کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کو نفع ملے اور اس نفعے کے بدلے اس سے کوئی مدنی فیس لے لی جائے کہ مدنی قافلے کی دعوت پیش کی کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کیجئے گا یا کسی اور مدنی کام کی اسے ترغیب دلا دی گئی تو یوں اگر ہماری وجہ سے اسے نفع پہنچا تو اسے مدنی کاموں یا نیکیوں کی طرف راغب کرنے کی دلیل اس عیسی علیہ سلاۃ والسلام کے موجود سے ملتی ہے کہ آپ اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی تھی آپ شفا دیتے اور اس شرط پر کہ وہ ایمان لے آئیں صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی وسلم وبارک وسلم اور اس طرح بیماروں کو شفا دینا اللہ تعالی کے اذن سے اللہ تعالی کی دی ہوئی قوت سے ایسے کئی واقعات ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کئی بیماروں کو آپ کی برکت سے شفا نصیب ہو جاتی چنانچہ حضرت برعیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کہ کل فتح کا جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ ورسول عز و رسول از وجل کو دوست رکھتا ہے اور وہ قلعہ خیبر کو فتح کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو اس مقام پر موجود نہ تھے تو قریش نے اپنی گردنیں بلند کی کہ جھنڈا ہمیں ملے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں اپنے اونٹ پر آئے تو ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں جس کو ہمارے یہاں آنکھیں آ جانا کہتے ہیں ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں دکھ رہی تھیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے علی میرے پاس آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ سراپا موجزہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک یعنی اپنا مبارک تھوک ڈالا تو ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم یعنی جھنڈا عطا فرمایا اور ان کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے خیبر کو فتح کیا سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ فتح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور خیبر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فتح کریں گے جب ہی آپ نے جھنڈائی نے عطا فرمایا اور دوسری بات کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو آنکھیں آئی ہوئی تھیں جو دکھ رہی تھیں دکھتی آنکھوں پر اپنا مبارک لعاب لگایا تو آنکھیں اچھی ہو گئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں لعاب مبارک ڈالا تھا تب سے میری آنکھیں دکھنے نہیں آئیں اور نہ ہی کبھی میرے سر میں درد ہوا اور اسی دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ وجل ان کی سردی اور گرمی سے حفاظت فرما اس کے بعد سے مجھے کبھی سردی یا گرمی محسوس نہ ہوئی سہان اللہ دعا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں گرمی اور سردی سے محفوظ رکھے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے مجھے کبھی سردی یا گرمی محسوس نہ ہوئی اور متعدد موقعوں پر مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خلاف موسم لباس پہنتے شاید آپ اسی لیے یہ مظاہرہ کرتے تھے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی عظمت ظاہر ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پاپی یادا یعنی پیدل حاضر ہوئے تو آپ کے پاؤں مبارک میں چھالے پڑ گئے پیارے آقا مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس پر لگا دیا تو وہ بالکل درست ہو گئے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و بارک و صلی اسی طرح اور مریضوں کو بھی شفا دینے کی کئی واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر اپنا لعاب مبارک لگایا وہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ گئی حضرت عیسیٰ علیہ سلاد السلام کا تیسرا موجودہ جو آپ نے ظاہر فرمایا مردوں کو زندہ کرنا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ فرمایا ان میں سے ایک آزر نام کا شخص تھا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃسلام کا دوست تھا جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے عیسی علیہ السلاۃ السلام کی خدمت میں ایک کاسد بھیجا کہ حضور آپ کے دوست کا انتقال ہو رہا ہے اس وقت آپ اپنے دوست سے تین دن کی دوری کی مسافت پہ تھے آزر کے انتقال اور دفن کے بعد انتقال ہو گیا اور اسے دفن کر دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ السلام وہاں پہنچے اور آزیر کی قبر پر تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا اور برسوں تک زندہ رہا اور وہ صاحب اولاد بھی ہوا سلح الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی وبارک و ایک بڑھیا کا لڑکا مر گیا لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اسے دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے نہ گاں حضرت عیسی علیہ سلاۃ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ السلام نے اس کے لیے دعا کی آپ کی دعا کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر جنازے کی چار پائی اٹھا کر اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کے یہاں اولاد کا سلسلہ بھی ہوا صلی الحبیب صلی اللہ علام وسلم وبارک وسلم بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ صلاحم کو مردے زندہ کرتے دیکھا کہ آپ نے اپنے دوست آزر کو زندہ کیا ایک بڑیا کے بیٹے کو زندہ کیا تو بنی اسرائیل کے شر پسندوں نے یہ کہا کہ یہ در حقیقت مرے نہیں تھے بلکہ ان کو تو سکھا تاری ہو گیا تھا اس لیے یہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور موسا اور علیہ اور عیسا علیہ سلاد السلام نے ان کے لیے دعا کی تو وہ ہوش میں آ گئے لہذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کریں اور پھر ہمیں ہم یہ مانیں گے کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں حضرت عیسا علیہ السلط نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام ان کو وفات پائے چار ہزار سال گزر چکے ہیں تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو میں ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں تو آپ علی سلاۃ السلام کو حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی قبر انور پر لے جایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ السلام نے ان کی قبر مبارک کے پاس جا کر اس میں آزم پڑا فورا ہی حضرت سام بن نوح علیہ سلاۃ السلام اپنی قبر سے زندہ ہو کر باہر تشریف لے آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ السلام پر ایمان لائے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ واقعات کہ جس میں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت والسلام انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ایسے کئی واقعات دیگر انبیاء علیہ صلاۃ السلام سے بھی ظاہر ہوئے اور خود ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بارہا مردوں کو زندہ کیا اور آپ کی اس طرح کے موجودات دیکھ کر اور اس طرح کے موجودہ سن کر کئی لوگوں کے ایمان تازے ہوتے ہیں آئیے ہم بھی اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مردوں کو زندہ کرنے کا موجودہ سنتے ہیں حضرت سیدنا کاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں حاضر ہوئے تو پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو متغیر پایا یہ دیکھ کر اسی وقت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں نے رسول اللہ عز اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ زیبہ بدلا ہوا دیکھا ہے میرا گمان ہے کہ بھوک کے سبب ایسا ہوا ہے کیا تمہارے پاس کچھ موجود ہے جواب دیا واللہ اس ایک بکری کے سوا اور تھوڑے سے بچے کچے آٹے کے سوا کچھ نہیں ہے اسی وقت حضرت جاوید رضی اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو زبح کیا اور جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرنے کے لیے اپنے بچوں کی امی کو کہا جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے سے پیالے میں رکھ کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار گوہر بار میں پیش کیا گیا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر اپنی قوم کو جمع کر کے لے آؤ میں لوگوں کو لے کر حاضر خدمت ہوا فرمایا ان کو جدا جدا ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو اس طرح وہ کھانے لگے جب ایک ٹولی یعنی ایک گروپ یہ سیر ہو جاتی سیر ہو جاتا تو چلے جاتے اور دوسرے آ جاتے یہاں تک کہ سب کچھ کھانا جو تھا وہ سب نے کھا لیا اور برتن میں جتنا کھانا تھا وہ اتنا کا اتنا موجود رہا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برتن کے بیچ میں ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا دستے مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کلام پڑھا ابھی ابھی جس کا گوشت کھایا تھا وہی بکری یکا یک کان جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی سبحان اللہ یارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے فرمایا اے جابر اپنی بکری لے جاؤ میں بکری اپنی زوجہ محفرما کے پاس لے آیا وہ حیرت سے بولی یہ کیا ہے میں نے کہا اللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا دعائے مصطفیٰ سے اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر دیا ہے یہ سن کر حضرت جاویر رضی اللہ عنہ کے زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ اللہ عز وجل کے رسول ہیں اللہ عز وجل کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ. اسی طرح ایک اور واقعہ کہ جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا آئیے سنتے ہیں مشہور راشی کے رسول حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمتہ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں حضرت سگدنہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی مدنی منوں کی موجودگی میں بکری کو ذبح کیا جب فارغ ہو کر آپ تشریف لے گئے تو دونوں مدنی مننے جب انہوں نے بکری کو زبہ ہونے کا منظر دیکھا تھا تو دونوں مدنی مننے نے چھری لے کر چھت پر جا پہنچے بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا آؤ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسا ہمارے والد محترم نے اس بکری کے ساتھ کیا تھا چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور اس کے حلق پہ چھری چلا دی اور سر جدا کر کے ہاتھوں میں اٹھا لیا جو ہی ان کی امی جان رضی اللہ انہا نے یہ منظر دیکھا تو اس بڑے بھائی کے پیچھے دوڑی وہ دوڑ کر بھاگا اور چھت سے گرا اور فوت ہو گیا اس سابرہ خاتون نے چیخو پکار اور کسی قسم کے واویلا کرنے کے بجائے عظیم الشان مہمان یارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کا خیال کرتے ہوئے کہ کہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان نہ ہو جائیں تو باویلا اور شور نہ مچایا اور نہایت صبر کیا اور صبر و استقلال سے دونوں مدنی منوں کی لاشیں اٹھا کر اندر لا کر ان پہ کپڑا اڑا دیا اور کسی کو خبر نہ دی یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بھی نہ بتایا دل اگرچہ صدمے سے خون کے آنسور ہو رہا تھا مگر قربان جائیے کے چہرے کو ترو تازہ اور شگفتہ رکھا اور کھانا وغیرہ پکایا سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور عقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ صلاحۃ و نے حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ از وج و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جابر سے فرماؤ اپنے فرزندوں کو لائیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھائیں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جابیر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اپنے فرزندوں کو لاؤ اپنے بیٹوں کو لاؤ حضرت جابیر رضی اللہ تعالی فوراً باہر آئے اور اپنی زوجہ سے پوچھا کہ فرزند کہاں ہیں اس نے کہا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجیے کہ وہ موجود نہیں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے کہ ان کو جلدی بلاؤ غم کی ماری زوجہ رو پڑی اور بولی اے جابر اب میں انہیں نہیں لا سکتی حضرت سگدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر بات کیا ہے روتی کیوں زوجہ نے اندر لے جا کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو سارا ماجرا کہ سنایا اور کپڑا ان مدنی منوں کی لاش سے اٹھا کر دکھایا تو مدنی منوں کی اس طرح وفات پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بھی غمزدہ ہو گئے اور رونے لگے کیونکہ وہ ان کے حال سے بے خبر تھے پس حضرت شیزن جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ننی ننی لاشیں اٹھا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی اس وقت گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی اللہ تعالی نے جبرائیل امین علیہ اللہۃسلام کو بھیجا اور فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماؤ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے پیارے حبیب تم دعا کرو ہم ان کو زندہ کر دیں گے سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس دعا پر ان دونوں مدنی منوں کو اسی وقت زندہ فرما دیا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو ان کے سبقے ہماری مغفرت ہو کے علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وبارک وسلم قلب مردہ کو بھی میرے اب تو جلا دو آکا قلب مردہ کو میرے اب تو جیلا دو آکا جام الفت کا مجھے اپنی پلا دو آکا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدرین چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے میرے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی کیا خوبصان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے مختصر سا کھانا بہت سارے لوگوں نے کھا لیا پھر بھی اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی اور پھر بکری کے گوشت کی بچی ہوئی ہڈیوں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کلام پڑھا تو گوشت اور پوست یعنی کھال پہن کر بے آئی وہی بکری کان جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی نیز حضرت سیدنا جاویر رضی اللہ تعالیٰ کے فوت شدہ دونوں مدنی مننے انہیں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا مردوں کو جلاتے ہیں روتوں کو ہساتے ہیں مردوں کو جلاتے ہیں یعنی زندہ کرتے ہیں مردوں کو جلاتے ہیں روتوں کو ہساتے ہیں آلام مٹاتے ہیں بگڑی کو بناتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں صلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی مبارک وسلم حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ السلام کا چوتھا معجوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں بچا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے جب والدین نے بچوں سے پوچھا کہ تمہیں ان باتوں کی خبر کیسے ہوئی تو بچوں نے بتایا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ السلام بتاتے ہیں یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاط السلام اللہ جادوگر ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ سلاط السلام بچوں کو تلاش کرتے ہوئے بستی میں داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہا کہ بچے یہاں نہیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ السلام نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے تو شریروں نے کہا گھر میں سور بند ہیں تو آپ علیہ سلاۃسلام نے فرمایا اچھا سور ہی ہوں گے چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے اس بات کا بنی اسرائیل میں بڑا چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں حضرت عیسی علیہ صلاحت السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر تشریف لے گئی اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و و ولی وبارک وسلم یہ موجودہ جو حضرت عیسیٰ علیہ سلاد والسلام کو دیا گیا اس مرزے کے ضمن میں ایک بات یہ بھی مدنی پھول ملا کہ جھوٹ بولنے کی سزا کہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ گھر میں بچے نہیں ہیں گھر میں سور ہیں تو اللہ کے نبی علیہ سلاۃسلام سے جھوٹ بولا اللہ کے نبی کو پتا تھا تو آپ نے فرمایا اچھا سور ہیں تو سور ہی ہوں گے آپ کی زبان مبارکہ سے نکلا جیسا نکلا ویسا ہی ہو گیا تو یہاں پر مچھے مچھے اسلام میں ہمیں یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جب بھی بولا جائے سچ بولا جائے مطلب بسا اوقات جھوٹ کی نہوص یہ ہوتی ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس پر دنیا میں بھی عذاب نازل ہو جاتا ہے جیسا کہ اس طرح بنی اسرائیل نے جھوٹ بولا عیسائی علیہ السلاۃ السلام سے اللہ کے نبی سے کہ گھر میں بچے نہیں ہیں سور ہیں تو آپ کی زبان سے یہ نکلا کہ اچھا سور ہیں تو سور ہی ہوں گے اور ایسا ہی ہو گیا اور اس سے یہ, یہ مدنی پھول بھی سیکھنے کو ملا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب جائیں کسی عالم کی بارگاہ میں جائیں کسی بزرگ کی بارگاہ میں جائیں کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں تو اپنی زبان کو سنبھال کے بیٹھیں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں ادب و احترام یہی ہے کہ ان کی بارگاہوں میں جب جائیں تو اپنی زبان کو سنبھال کر کلام کریں جھوٹ سے تو ہر وقت بچنا چاہیے اور اللہ والوں سے جھوٹ بولنا یہ تو بہت ہی زیادہ نقصان کا سبب ہے اور اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی کئی موجودات ملتے ہیں کہ آپ نے بھی چھپی ہوئی باتوں کو بتا دیا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ چھپی ہوئی باتوں کو بتاتے کہ تمہارے والدین یہ کھاتے ہیں یہ بچا کر رکھتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی متعدد واقعات اس قسم کے ملتے ہیں چنانچہ حضرت واسبہ اسدی ردی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ سے بیر اور اسم بر یعنی نیکی اور اسم یعنی گناہ کے بارے میں پوچھوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے واسبہ میں تم کو اس امر کی خبر دیتا ہوں جو تم مجھ سے پوچھنے چاہتے ہو میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم مجھ سے بر اور اسم کے متعلق پوچھنے آئے ہو میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے میں اسی لیے آیا تھا یار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بر یعنی نیکی وہ کام ہے جس کے لیے تمہارا دل کھلا ہو اور اسم یعنی گناہ وہ کام ہے جس سے تمہارے دل میں خلش پیدا ہو اگرچہ لوگوں نے اس کے بارے میں تمہیں فتوا دے بھی دیا ہو تو میٹھے میٹھے سنائیں بھائیوں اس روایت میں ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کہ نیکی کیا ہے نیکی وہ کام ہے کہ جس کے لیے دل کھلا ہوا ہو اور اس کو کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہ ہو اور گناہ کیا ہے گنا وہ کام ہے کہ جس سے تمہارے دل میں خلش پیدا ہو کہ گنا کرتے ہوئے دل میں گبراہٹ ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا بسا اوقات گنا کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ نہیں جاتی لیکن جب تھوڑی بہت ندامت ہو تو بندہ اس بات پہ غور کرتا ہے کہ میں نے کر تو لیا اب ہوگا کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کی شادی کا پیغام آیا میری نوکرانی کہنے لگی کہ تجھے معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کی شادی کا پیغام آیا ہے تم کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ رشتے کے لیے کیوں نہیں جاتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلالت اور حبت کی بنا پر کچھ بات نہ کر سکے اس پر پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیوں آئے ہو کیا ضرورت ہے میں خاموش رہا پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تم اس لیے آئے ہو کہ فاطمہ کی شادی کی درخواست کرو میں نے عرض کی آقا میں اسی لیے حاضر ہوا تھا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی علی و و و صلی اللہ علی محمد بارک و صلی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بھوک کی ایسی تکلیف میں مبتلا ہوئے ایسی تکلیف کبھی پہلے نہ ہوئی میری بہن نے کہا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور ان سے کہیں تو میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت خدبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص پارسائی چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے عفت دے گا جو شخص غنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا یہ سن کر میں نے دل میں کہا کہ اس ارشاد کا مصداق میں ہی ہوں اب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال نہ کروں گا میں واپس اپنی بہن کے پاس آیا اور اس سے یہ واقعہ سنایا دوسرے دن میں نے ایک قلعے کے نیچے محنت مزدوری شروع کر دی اور مجھے یہودیوں سے کچھ درہم مل گئے میں نے اس سے کھانے کی چیزیں خریدیں اور ہمارا یہ حال ہو گیا کہ انصار میں ہم سے زیادہ مال والا کوئی نہ رہا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد ولابارکا وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج کے اس مبارک سلسلے میں الحمد ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ساتھ ہی ساتھ سربر کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کے بھی کئی موجودات سنیں اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے حضر معمول آخر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اسلامی بھائی جب اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو کئی قسم کی بیماریاں ان سے دور ہو جاتی ہیں اور یہ سنت و بھری زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں چنانچہ ایک مبلغ کا کچھ اس طرح بیان ہے کہتے ہیں کہ باب المدینہ کراچی کے علاقہ ڈیفینس ویو کے مقیم میرے ذات بھائی جو کہ مل آنر ہیں ان فرادی کوشش کی برکت سے ماہر رمضان المبارک چودہ سو پچیس ہجری میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت و بھرے اج اتماعی میں بیٹھے ان کا کہنا تھا کہ میں عرصہ دراز سے ریر کی ہڈی کی تکلیف میں مبتلا تھا اور کئی ڈاکٹروں کو دکھایا اور ان کی تجویز کردہ ادویات بھی استعمال کی مگر خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا میں تشویش میں تھا کہ دس دن احتکاب کیسے کروں گا خیر میں نے دوران احتکاب کوشش کرتا رہا کہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھوں فوم کے گدے پر سونے کی عادت تھی یہاں چٹائی یا دری پر سونے کی ترکیب تھی اور یہ میرے لیے انتہائی دشوار گزار تھا مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا الحمدللہ عزوجل چند ہی دنوں میں سنت کے مطابق سونے کی برکت مجھے محسوس ہوئی کہ میری کمر کے درد میں کافی کمی باقی ہو گئی اور وہ درد جو کئی عرصے سے میرے پیچھے پڑا تھا الحمد میری جان چھوڑ گیا میری کمر کا درد دور ہو گیا وہ درد جو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے علاج سے دور نہ ہو سکا الحمد دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنتوں برے اجتماعی اعتقاف میں بیٹھنے کی برکت سے میرا وہ درد دور ہو گیا سلو البیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں امیر اہل سنت دامد برکاتم عالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے آئیے مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائی بھی میرے ساتھ اس مدنی مقصد کو بلند آواز سے دوہرا لیں ہمارا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ شاء اللہ اس مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں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 رسالے میں دیے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا رسالہ پر کر کے اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کرنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ عزوجل ز وجل اس کی برکت سے آپ اپنے اندر حیرت انگیز مدنی انقلاب برپا ہوتا محسوس کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ, علیہ وسلم